جہاد میں آزمائشیں اور مشکل حالات کے وقت کا مؤثر استغفار ربن غفیل ضنوبنا وِسروفنا فی عمرین وصبت اقدام وصبت اقدام ونسوطن عالق مل القوم فرین ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور جو ہمارے کام میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے وہ بھی بخش دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد عطا فرما قرآن مجید نے بتایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے اللہ والے وفقا نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قطال کیا اس جہاد و قتال فی صبی اللہ کے دوران جب ان پر کوئی تکلیف آزمائش یا ظاہری شکست آئی تو وہ نہ گھبرائے نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ دشمن کے سامنے دبے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرنے لگے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرو فنا فی عمرینا وصب اقدامنا ونسودہ عالقع ملکا فرین جب انہوں نے یہ طرز اپنایا تو اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت کا بہترین اجر عطا فرمایا استفار کی یہ دعا بہت مقبول اور نافع ہے اور ہر زمانے میں مجاہدین اور دین کی خاطر آزمائش اٹھانے والوں نے اسے اپنا کر اللہ تعالی کی مغفرت رحمت اور نصرت حاصل کی